وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے بدلے ذلیل مت لیتے ہیں وہ اپنی پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے اور ان کے لیے درناک عذاب ہے